الحمد اللہ علیہ محمد محمد. اللہ صحم الحمد حسین اور ساتھی دن عید عدیر مناسب مبارکباد شاہ پیش اور ساتھی متی سلسلے درس درس نمبر اتوار سومتی سلسلے درس فور. اصول اعتقاد عقائد کن پیش ویات پواتے سلسلہ دس پا چزن دوہری اصول اعتقادین درست نمبر چونتیس پوتیسن چند نانی کا تھن چود پا دن پہ ان قیام قیامت موضوع چونکہ شروع ہوسول اعتقادی آخری چپٹر کو ان اور لباس و تفصیلی کا شخص آپسی مختلف زاویوں کا بیان سو ست دی قیامت دی موضوع خوش اللہ صدی اہمیت کو بیان بھی چھ بولو بنادال قیامت لا ذکس جس طرح خدا دا عالمی صحمزات کو یکاہرنا غذب پلا دنیا دنیائی ندا کو نافرمانی بھیجنا جس طرح کے عذاب کو دنیائی نازل و سخو دنیا دنیا خدا سے جو کچھ قوموں پر عذاب نازل کیا ہے تو ہی مختصر عذاب چین انتہائی قیامت دونوں یہاں ایک عذاب نازل ہوا ہے جیسے قوم فرولنا عذاب نازل نو شین کا رقص و شیشم اب وہ تکلیف ان کو روزانہ تکلیف نہیں ہے ہر وقت تکلیف نہیں ہے یا پھر قوم آ ترنا سمو ترنا قوم لو ترنا قوم نوہ اِننا چین کا رقصوں شیشم حتم وہاں تو عذاب سے ایک دفعہ مر جاتا ہے لیکن قیامت عذاب خون سنوں جو لو خدا نہ ہسہ خدا نسا جہنم انتھن بسرت نُھ دے نہ کھو دیامتی عذاب کو سنگی جی بہت سے لوگوں لا جو انتہائی شقی بدبخن کو لا ہمیشہ بھری خون لد عذاب کو کھٹد روزان جب تک جہنم میں ہے قلد عذاب کو مسلسل خلد دیں کوئی وقفہ وام چزبا نُہری جہنم میں عذاب خدا خدا میں قہاریت کو خدا قہار اندر در خ صحیح معنانو خیام ظاہر روایت بنو دنیا کا خدای سنت کو ایسا نہیں گزرا خدا سے قوموں کو لدے نے ٹھاٹا عذاب یو طاقت پہ یو پھر خدا خان قرآن سا متعدد عالمیوں لدے نے عذاب سے طاقت کے یو تو عذاب کی دنیا سوسی سوسی متعلق اور دے نے دنیا سولہ مسوں کی ہاں جی تو دے کے نوازن وطیہ آخرت عذابات ڈاٹا جوہرے قیامت موضوع حضال صحیح میں سے مو اور قیامت واری یعنی گے دو پختہ سو ہوتے یعنی جس طرح خدائی سبحان والی یعنی گیا آخر دو ہو سو ہوتے ناجوم نیک لذب جذب اور گناہ نارا تھاری یوں سو و قیامت والی سے یعنی گے دو مضبوط سو ہوتے بحیش وجود اور جہنم وجود پگا بحیش بے نہایت نعمت کن اور جہنم بے نہایت عذاب کن دیں گے اس کی گواتی آخر مضبوط سو حساب سے مدان لا اچھا نرو السبیات پی شو پھلوند اور گناہ شنا لقف دکھوت پی دے خوف تاکہ جہنم میں شدت پہ مزنمانہ یہ لنگان دنیا دی جامنگس و آیاشی بندگنا خدا پیغمبر حکم کن وشوت پھانسی یعنی آنا نہ سے ہماری فرما برداش آخرت د زندگی لیکن نہ کن زندگی انمانگ لیکن ماں دنیا یا مسم کو خدائی و بندگی نرگلنا آخرت د مل مشم بد زندگی, زندگی وہ آرام و راحت اور سکون اور حقیقی آرام و راحت انمنگ جس طرح خدای سبحانی زخان خری قرآن کے سلومت تو ان ندار الاحرت اللّہ الہ عوان لہ بند مومن زندگی و عمل چھو آرام و راحت مل چھو سکون مل چھو ہر قسمی چین مل چھو ہر قسمی نعمت کن گامہ موثرت بھی مل چھو جب چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں کھانے کو پینے کو پہننے کو تیری پسند چیز گامہ تھو دے مل چھو دو آخرتنا دو بحشنا ذرو یانگلا داخدوں پر مضبوط سوکھ احسا عمل یانگل عملِ بیا تو آسان گادبین اور دو و شوق و یانگی نازوں تھل گادبنگ اور دوہری اعتقاد قیامتی موضوع غلطوں سے حل وارغبن چن خدا سے قرآن آیات طالباً ایک ہزار سے زائد آیات قیامت موضوع کے خدا سے اسلم بھی دنتی نجات میں بہت زیادہ دخلی تو سے خدا سے اتنی کثرت سے آیات کن خدا سے قرآن شوق اگر یہ نظر صحیح بھی سے غور بھی قرآن ہر صفی ندا سے قیامتِ ناپس بن مختلف انداز اور ہر صفی خدا سے خدا پری بارثان ماں تاثیر بن خدا پری سان صفات کن مختلف اندازِ ہر صفی مات اور قیامتما بو مختلف اندازِ ہر صحیح طالباً طالباً ہر سبھی ان قیامت احمد ہوئیں بنگ قیامت انتہائی ایک اہم موضوع چکن دی بار مذالیٰ صحیح معرفتوال چھجبون و قیامت سے کیا مراد ہے ہاں جی تو لغت کے اعتبار سے قیامت قیام سے ہے پند سے عقائد نوبادشاہ کے نام سے کتابچہ کتاب لکھا ہے سوال جواب کی شکل میں تو اس کتاب میں میں نے یہ نقطہ تھوڑا توضیح دیا ہے یہ کتابچہ نیٹ پر بھی این ایس او برادران کی طرف سے نیٹ پر این ایس او پہ آپ کو ملے گا دستیاب ہے اور بازار میں بھی آپ کو خریدنے کو ملے گا مختلف جگہوں پہ تو حصاً کراچی میں قبلوں میں ان جگہوں پہ اور جہاں بھی آپ طلب کریں تو آپ کو آپ تک پہنچائے جا سکتے ہیں تو اس میں بندہ آخر نے لوگوں کی تحقیق کے لحاظ تھوڑا سا لکھا ہے میں اس کو بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں اور قیامت سے کیا مراد ہے تو یہاں جوابن لکھا ہے لغت کے اعتبار سے قیامت قیام سے ہے قیام یعنی کھڑا ہونے کے معنی میں اٹھنے کے معنی میں یعنی قائم ہونا برپا ہونا کھڑا ہونے کے معنی میں یہ لغی لغت کے سے قیامت کے نام مانا ہے لیکن اصطلاح میں یعنی علم عقائد کے اصطلاح میں ہاں جی عقائد کے اصطلاح میں جو ہے قیامت یا یوم القیامہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور میدان حشر میں سب کو اکٹھا کر کے عدل الہی سے ہر ایک کے نام و اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے آخر میں اچھے اور نیک اعمال وال والی جماعت کو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بحث برین میں جانے کا حکم ملے گا اور بدبخ شقی کوفار مشرقین اور منافقین کو جہنم میں جانے کا حکم صادر ہوگا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس دن کی بے شمار خصوصیات مقامات اور مسائل ہیں جو کہ قرآن سنت کے مطالعے سے ہی آپ جان سکیں گے توجہ نگرامی یہ قیامت کے لغوی اور تھوڑی سی میں نے اصطلاحی طرف مختصر توجہ دی دیا ہے تو توجہ نگرامی حضرت شاہ سید محمد نوروش قیامت کے بارے میں کتاب وسول اعتقاد میں کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے وہ عجیب و انتقہ اے ملے بندے مومن توش پر واجب ہے واجب ہے تو اس پر کی تو عقیدہ رکھے انطاط عقیدہ کس بات پر اس بات پر اعتقاد رکھے کہ ان القیامت علنی یہ کی قیامت کی دو قسمیں ہیں قیام القسم نسبا عاقدہ دیکھ قیامت دے قسم نسن کو کون سی دو قیامت متِ انفس و آفاقیت اور ہیں قیامت کی دو ایک قیامت انفسی ہے ایک قیامت آفاکی ہے قیامت انحوشی جو ہے نفس ہے انفس نفس کی جمع ہے یعنی ہیں ایک قیامت آپ کی نفس کو آنے والا قیامت ہے اور ایک قیامت آفح کو آنے والا قیامت ہے نفس کو آنے والا قیامت میں ہاں جی اس میں ہے جو ہے انسانی نفس نفس قرآن فرمات انسان کا سرحیح یوسف میں ہاں انسان کا نصف بے شک بہت زیادہ برائی کا حکم کرتا ہے علام رحم ربی مگر وہی شخص جس پر میرا رب رحم کرے ان رب غفور و رحيم بے شک ميرا رب بڑا مہربان اور رحم والا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ نقر الباغ میں متعدد جگہوں فرمایا انسان کا نفس انسان کا دشمن ہے شیطان جس طرح دشمن ہے ان نفس بھی تمہارا دشمن ہے یہ دونوں تمہیں برائی کی طرف دعوت دے گا گناہوں کی طرف دعوت دے گا شیر کفر اور شیطان پسند اعتقادات کی طرف تمہیں دعوت دے گا ہاں جی تمام انبیاء علیہ السلام کے نورانی تعلیمات کے برعکس تمہیں رہنمائی کرنے کی تمہیں لے جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف رہنمائی کو دعوت دیتی تو ایک ہے انسانی اس نفس پر آنے والے قیامت یعنی نفس جو چاہے گا اس کو چھوڑ دینا اس کو نہ کرنا تو یقینی بات ہے تو خراب سے اچھی سی بات ہے ہمارا عرص میں بھی ہے بھائی خل دلہ سب قیامت کھو لوگوں دل دلہ خل دلہ صب و قیامت کھو لوگوں اس کے لیے اس کام کا کرنا قیام قیامت جیسا یعنی انتہائی شاخ گزرتا ہے انتہائی مشکل گزرتا ہے تو دونوں سے تحفے کا یہاں اس قیامت کے اس قسم میں قیامت انفسیہ کے قسم میں انسان جان سے نہیں مارتا ہے آپ کا جان آپ کے جسم میں موجود ہے ہاں جی یہ قیامت الفسیہ میں آپ کے نفس کے مختلف روحانی مراحل ہیں نفس جو ہے نفس کے تقاضے انسان کو نیچے رکھیں زمین پہ رکھیں اس کو گناہوں میں گرا رکھیں پستیوں میں کرار رکھیں پھر کو حجور میں کرا رکھیں دنیا پرستی میں کرک رکھیں اللہ سے دور رسول سے دور قیامت سے دور خوف خدا سے دور اللہ کے بندوں سے دور نیک لوگوں سے دور اور ہر اچھے کام سے آپ کو دور رہنے کی کوشش ہوتی ہے نفس اور شیطان کی کوشش لیکن آپ نے جو ہے آپ اپنی کوشش سے اپنی محنت سے ہاں جی اپنی علم اور معرفات کو بڑھا کر اور قرآن و سنت سے اس سے وعدہ کر کے اول الہ علم آلوید اور طریقات کے منشیدان اور پیرانی طریقات علماء ربانین سچے علماء عاملین ان کے وعد و نصیحت سے فائدہ لیتے ہوئے ان کی زیر تربیت خود کو تربیت دیتے ہوئے خود کے اندر اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے اندر چینجز لانا ہے نفس کے تمام خواہشات کو آپ نے مروانا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ بوری چیزوں کے طرف دعوت دیتے ہیں جیسے قرآن کا انََََََََََّ نص الم مارتم بسو انسان کا نفس اس میں کوئی شک بہ نہیں کہ انسان کا نفس ضرور بض ضرور اس کو بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے برے کاموں کا یہ قرآن نے آپ کے نفس كى آپ کو پہچان کروایا ہاں جى جی اس لئے مولا علی مولالى نے بى نصب الگى فرمايا منعارف النفت عرف الباء رسم اللہ کی حدیث حديث بھى عليّى السلام كى حديث بھى ہے جس نے اپنے نفس کو پہچاننا اس نے اپنے رب کو پہچاننا یعنی اس میں یہ کہ نفس کے اندر جو ہے دو زاویہ ہیں اس کے صحیح تربیت کریں صحیح راستے پہ ڈالیں اس کو حدود الہی کے اندر رکھیں تو یہ فرشتوں سے بال تر چلے جاتا ہے اس انسان کے اندر یہ کمال ہے اس کے روح کے اندر اور اگر اس کو خود نفس کی خواہشات پر چھوڑے ہاں جی اور شیطان کے پیروکار بن جائے تو یہ اتنی پستی میں چلا جاتا ہے چرنجی سریا قرآن پاک میں نے فرمایا سب مردت ناخل صاف یہ جہنم کی سب سے آخری گاٹی میں انسان کو پہنچا دیتا ہے بہت اور سب سے بڑے خسارے کا ہمیں شکار کر دیتے ہیں اور ہمیں بہترین معلومات میں سے انسانوں میں سے قرار دیتے ہیں تو اس لیے اذان گرامی جو یہاں فرمایا قیامت کی دو قسمیں ایک قیامت میں اللہ ایک الگ ہے انسان کے نفس پہ آنے والے قیامت نفس کو پیش آنے والے قیامت اس قیامت میں آپ مرتے نہیں ہیں آپ کی جان آپ کے جسم میں موجود ہے ہاں جی لیکن اس میں آپ کے روح کی آپ کے نفس کی جو چاہتے ہیں آپ کے جسم کی جو چاہتے ہیں جسم چاہتا ہے آرام کریں نفس چاہتا ہے آرام کریں نفس چاہتا ہے وہ بے لگام ہو ہاں وہ جو چاہیں اس کو اس کے لیے حلال حرام کا تصور نہیں ہے وہ جو چاہیں بس اس کو اس کو کھانا ملنا چاہیے وہ حلام ترقی سے ہو یا حلال ترقی سے ہو ہاں جی اس کی دوسری اس کو اختیار ملنا چاہیے ہر خواہ جائز ترقی سے ہو یا ناجائز ترقی سے ہو اس کے اخت... اس کی ہر خواہش کے لیے وہ بے لگام ہے وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہے لیکن آپ نے اس کو ہاں جی اس کو لانے والا قیامت اس نفس کے لیے ایک آپ نے لگام لگانا ہے لیکن لگام لگانا ہے وہ لگام جو ہے نفس کے لیے ایک نو قیامت برپا ہوتی ہے کیونکہ اب اس لگام کی ذرا اب آپ نے اس کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے اس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے ہاں اس کی جو ہے وہ خواہشات پورا کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہے حدود الہی کے مطابق ہے قوانین الہی کے مطابق ہے ہاں امبیاہ اور اولیا واسیہ الہی علماء ربانی مرشدان حقیقت ان کے تعلیمات کے مطابق ہے جو انسانی روح و نفس کو کمال کی طرف رہنمائی کرتے اس حدود میں رہ کے لے کے چلتے ہیں اور اس کو بے لگام گھوڑے کی طرح آزاد نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو لگام لگانا نفس کے لئے نقیامت ہے کیونکہ وہ اپنے آزادی میں اس کے لے کے رکھاوٹ ہے یہ چیزیں تو اس قیامت انفسے میں انسان اپنے نفس کو لکام لگا دیتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں وہ نہ ہوئے اللہ کے راستے پر آپ قائم رہنے کی انتھک کوشش کرتے ہیں اس میں جتنی آپ کے علم اور معرفت زیادہ ہوگا جتنی آپ قرآن سے آشنا زیادہ ہوں گے جتنی آپ انبیاء کی تعلیمات سے زیادہ آشنا ہوگا جتنی آپ جو ہے اولیاء الہی کے نورانی تعلیمات ہاں جی سیر و سلوک کی تعلیمات ان سے آپ جتنا آشنا ہوگا اور جتنا آپ کو صحیح رہبر و رہنما مشتم ملیں گے اتنا ہی آپ جو ہے اپنے نفس کو سیدھے راستے میں رکھ سکتے ہیں اس کو صحیح راستے پہ لگا سکتے ہیں اس کو صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اور اس کو بے لگام اور لگورے کی طرح اس کو آزاد آپ نہیں چھوڑیں گے آزاد جب نہیں چھوڑیں گے تو یقیناً اس کے لیے قیامت ہے ہاں جو سلے قیامت ہے جیسا ہمارے بچوں کے مثلا کھیلنا چاہتے ہیں دن بھر آزاد گمنا پھرنا چاہتے ہیں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ماں باپ استاد اس کے لیے کچھ رکاوٹیں گھڑا کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ایک رکاوٹیں جو ہیں اس کی خواہشات کے سامنے اس کے لیے ایک خیامت سا محسوس ہوتا ہے اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے لیکن جو ہے صحیح مربی ملنے کی صورت میں اس کو باور کراتے ہیں اس کو چمجاتے ہیں تو یہ تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اگر تم لگ بے لگام رہو گے تمہارے انجام تباہی اور بربادی ہے یہ تمہارے لیے لگام ہے تمہارے اندر دو استعداد ہے ایک اسداعت مثبت راستے کی طرف ہے ایک استعداد منفی راستے کی طرف ہے ایک استداعد تمہیں بحیش کی طرف لے جائیں گے ایک استداعد تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے ایک استاد تمہیں اللہ سے قریب کرے گا ایک استداعد تمہیں شیطان سے قریب کرے گا تو اس طرح جو ہے اب اس کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں کون سے ترقے ہیں جس سے میں اللہ سے نزدیک ہوں کون سے ترقے ہیں وہ ترقے کون سے ہیں جس سے میں بحیش سے نزدیک ہوں وہ کون سے ترقے ہیں جس سے میں اللہ اور رسول سے ہاں جی نزدیک ہوں جس میں اللہ کو رسول کے راستے پہ چلوں اور خدا سے قریب ہو جاؤں نزدیک ہو جاؤں اور وہ راستے کون تھے جس پر چل کر میں بدبخ ہو جاؤں گا میں شیطان کا ساتھی ہو جاؤں گا ہاں جی اور شیطان مجھ سے خوش ہو جائے گا نفس ہمارا مجھ سے خوش ہو جائے گا شیطان صفت لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے باقی تمام الہی قوتیں اس سے ناراض ہو جائیں گے تو اذن کے اس نفس کے اندر دو بہت خطرناک تو بہت زاوی ہیں اس کی دو ڈگریاں ہیں ایک اوپر کی جانب ایک نیشے کی جانب اس کو اب آپ نے ہاں جی اس اعلیٰ روحانی اور قرآن سنت سے رہنمائی لے کر رسگان دین کی تعلیمات سے رہنمائی لے کر اولیاء الہی علمویت کے نورانی تعلیمات سے ہاں جی ہدایت لے کر سب سے زیادہ قرآن پاک ہی سے ہدایت لے کر ہم نے اس نفس کو قابو میں رکھنا ہے اس کو ہم نے راستے پہ رہنا ہے نف کو راستے میں رہنے کو ہاں جی گناہوں سے توبہ طائب کرا کر اس کو اللہ کے دعت و بندگی میں رہنے کو یقیناً یہ آپ کے اختیار سے ہی ہوتے ہیں آپ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے ہاں جی اسی کو نف... اسی کو ہاں جی موت اختیاری سے تعبیر کیا ہے آپ کے نفس کے لیے ایک موت ہے اس کو موت اختیاری سے تعبیر کیا جو ہے جو نفس پہ لاگو ہوتی ہے جو نفس کو اس موت کا شکار کرا دیتے ہیں اور اس کی خر خواہش پورا نہیں کرنے دیتے ہیں یہی نفس کے لیے موت ہے تو حضرت شاست فرماتے و یا جی بانت واجب ہے اس بات پر اعتقاد رہنا تجھ کو چن القیامت بیشک قیامت علین اس کی دو قسمیں ہیں قیامت کی دو قسمیں ایک انفسیہ انفسیتن دوسرا آفحاقیتن ایک تو کے نس پہ آنے والے قیامت ہے اور ایک آفحاق پہ آنے والے قیامت ہے اس آفحاق سے مراد کائنات ہے یہ روئے زمین ہے اس میں بسنے والے ہیں ہاں جی تو یہاں اس آفحاق کے اندر آپ کے یہی جسم بھی اس آفحاق کا حصہ ہے تو اسے اس لیے صافاق کا اس کائنات کا ایک حصہ آپ کا جسم بھی تو ایک آپ کے جسم پر آنے والی ایک قیامت ہے اور کائنات کے ہرشے پر آنے والی ایک قیامت ہے ہاں جی انسانوں پر تمام انسانوں پر تمام زی روح محروقات پر آنے والی ایک قیامت ہے پھر زمین و آسمان سرہ شان اس پوری کائنات پر آنے والی ایک قیامت ہے تو ایک عمل میں اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے یہ انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کے روح آپ کے جسم سے نکل جاتا ہے اس طرح تمام معلقات کے روح بھی ہاں جی اب ان کے روحوں سے چلی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس کائنات کی ہر فرد کی ہاں اس دنیا سے چلا جانا اس کے روح جسم سے نکل کر اور ہر شے کو اس کی تباہی پوری کائنات کے تباہی اور ایک اور یہ دنیا, دنیا ایک اور دنیا میں تبدیل ہونا جسے قیامت کہا جاتا ہے تو اسے قیامت آفاقی کہا جاتا ہے زان گرامین تو قیامت کی دو قسم نے فرمایا ایک جو ہے انفصیت دوسرا آفاقیتن ایک انسان پہ نفس پہ آنے والے قیامت جس میں نفس کی تربیت کے مختلف مراحل ہیں اس کو بالکل نچلے مرحلے سے ہاں اس کو مختلف اچھی تربیتوں کے ذریعے سے بلند سے بلند تر مقامات کی طرف لے جاتے ہیں آخر امر اس کو اس کے قیامت کے اعلیٰ مراحل میں آپ کو فن فلّہ بقا باللہ اور دنیا سے بالکل لا تعلق اور آپ کے اب آپ صرف خدا آپ کے دل میں ہیں اور اللہ ہی اللہ ہے آپ کے اور فن فلہ بقا اللہ کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور ابلی اللہ کی وہ صف میں آپ شامل ہو جاتے ہیں اور دنیا سے آپ نو, ایک نو لا تعلق ہو جاتے ہیں البتہ دنیا سے لا تعلق کا مطلب کیا ہے دنیا طلب نہیں کرنا کصب نہیں کرنا یہ مراد نہیں ہے دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں دنیا سے دنیا کماتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے اللہ کی طرف سے جو واجبات اس کے اوپر جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بننے دینے کے لیے اپنے آپ کو کسی کے لیے نہیں بننے دینے کے لیے اور پھر اپنے اہل عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مسلم معاشرے میں نیک کاموں کو زندہ کرنے کے لیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے ہاں جی مختلف ادارے بنا کر جو جو اپنی کام ہاتھوں سے کمائی ہوئی اس حلال روزی کو ان اچھے کاموں میں لگا کر بشر کے لیے خادم کے حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں بشر کے لئے وہ انسان ایک مہربان انسان کے حیثیت سے ہیں وہ اس سے بشر جو ہے سوائے خیر کے اور کوئی اس سے نہیں دیکھتے کیونکہ لوگ اس سے خیر ہی دیکھتے ہیں لوگ اس سے بھلائی ہی دیکھتے ہیں لوگ اس سے اچھائی ہی دیکھتے ہیں لوگ اس سے کوئی برائی نہیں دیکھتے اس سے لوگوں کو کوئی برائی اور کوئی نقصان نہیں پہنچتی اس سے لوگوں کو اچھائی ہی اچھائی پہنچتی ہے ہاں جی تو یہ جو ہے حناف اللہ بقا اللہ منجا ضل پر پہنچ کر اس کے اندر سو فیصد الہیت آ جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے بندوں سے کائنات کے ہرشے سے جو اللہ سے منصوف ہے اللہ کا ہے کون سی چیز سے جو اللہ کا نہیں ہے اس کائنات کے ہرشے اللہ ہی کا ہے تو اللہ کے مخلوق سے اس کو شدید محبت ہو جاتی ہے اور ان کی ہدایت کے لیے وہ خیر ہو جاتی ہے آپ قرآن پڑھیں نہ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یہ نقطہ آپ کو ملتے ہیں کہ اپنے کو اپنی کافر قوم کو اپنی مشرق قوم کو ہدایت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کہاں تک پہنچاتے ہیں وہ اپنے آپ پر پتھراؤ کرتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں اللہ اپنے پاؤں سے خون کے خون جاری ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے آپ کے سیرت میں لیکن آپ جو ان کے ہمیں بر دعا نہیں کرتے ہیں اللہ ماہدقو میں فائن حملہ یا عارفونی فرماتے اللہ میرے قوم کو رہنمائی کر کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں جب کتنا شفیق ہوتے ہیں یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اس الہی الیاہب ایسے ہوتے ہیں علم آہبید علیہ السلام بھی ایسا ہوتے ہیں آپ دیکھو تو کربلا کا واقعہ کیوں واقعہ ہو گیا میرے اعظم گرامی اسی بشر کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے واقعہ ہو گیا ہاں جی اسی مسلمانوں کو نو انسانی کو گمراہی کے راستے سے نکال کر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بنو میاں کی کچ رویوں کو انہوں نے جو اپنی خواہشات اور اپنی خواہشات کو دین بنا کر پیش کر رہے تھے وہ ایک بے لگام گھوڑے کے اختیار اختیار کر لیا تھا وہ حلال محمد کو حرام کر رہے تھے حرام محمد کو حلال کرا دے رہے تھے اور اس طرح امت کو غلط راستے پر ڈال رہے تھے اور اسی غلط کاموں کو دین کے لباس پہنا کر حق اور باطل کو ملا کر امت کو گمراہی کی طرح لے جا رہے تھے تو امت کو اس گمراہی میں دیکھ کر آپ اور میرے آقا نے اپنی سب کچھ کربلا میں قربان کر دیا تاکہ امت کو حق دکھائیں صحیح راستہ دکھائیں امت کو گمراہی سے نکالیں انسانوں کے لیے سیدھا راستہ دکھائیں اللہ کا راستہ دکھائیں دین کا راستہ دکھائیں قرآن کا راستہ دکھائیں اور انہیں گمراہ ہونے نہ دے امت کو گمراہ ہونے نہ دے امت محمدی صاحب کو محبت نو انسانی سے آپ کو محبت ہے لہٰذا آپ اپنے سب کچھ قربان کر کے امت کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا ان کو سیدھے راستے پر لگایا انہیں حق اور باطل صاف واضح کر کے دکھایا کہا یہ حق کا راستہ ہے اس کے تعلیمات یہ ہے یہ باطل راستہ ہے اس کی اس کی تعلیمات یہ ہیں اس کے کفر اور باطل تعلیمات یہ ہیں یہ عظیم قربانیاں انبیاء الہی ہاں جی اولیا علم آد اور آپ اور میرے صاحب کے بلگان دین ہاں جی یہ سب کیوں برداشت کرتے ہیں بشر سے اسی محبت کی وجہ سے ہے نو انسانی سے شدید محبت کی وجہ سے ہے ہاں جی آپ اور میرے نبی کو ہاں جی آپ اور نبی جو ہے آپ کو قرآن فرماتے ہیں کفار کے ایمان نہ لانے پر آپ کی ان عظیم علمی اصطلاحات کے باوجود آپ کے ان عظیم معجزات کو دکھانے کے باوجود قرآن جیسے عظیم معجزہ ان کے سامنے آپ نے پیش کیا پیش جس کا وہ جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا قرآن نے کہا بھئی اگر یہ کلام بشر ہے تو تم لوگ بھی بشر ہو ہاں بشر ہو تم تم اس جیسا ایک اور قرآن لے کے آؤ نہیں لا سکا ہاں جی پھر فرمائے پھر فر تو دس سورے لے کے آؤ وہاں اگر یہ میں بھی تو بشر تم بھی بشر میں کہتا ہوں یہ میرا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے تم کہتا اگر یہ میرا کلام ہے تو میں بھی انسان ہوں تو بھی انسان ہوں تم لوگ بھی انسان ہو تو پھر اس قرآن پاک ہے ہاں جی دس کے برابر تم لے کے آؤ وہ بھی نہیں کر سکا تو فرمائفی تو ایک سوریہ کے برابر لے آؤ ایک نعتین تم بنا کے لاؤ ایک اعزازیہ تم بنا کے لاؤ ایک قلو اللہ شریف بنا کے لاؤ اس سے بھی عزیز آ گیا تو اللہ نے فرمایا پھر تو ایک آیا لاؤ قرآن کے برابر ایک آیا لاؤ ایک جملہ لاؤ وہ بھی نہیں لا سکا تو اس سے زیادہ معجزہ کا معنی ہی یہی ہے زین میں جس کے برابر جس کے مسل لانے سے لوگ عاجز آ جائے ہم یہ الہی اپنے موجودہ اس نے دکھاتے ہیں کہ خود کا اللہ کی طرف سے ہونے کو ثبوت کے لیے موضع لاتے ہیں دیکھو میں یہ باتیں اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ کام تم لوگوں کو بھی کر سکنا چاہیے تم بھی اس کام پر قادر ہونی چاہیے تم سب کے اس کام پر قادر نہ ہونا صرف میرا قادر ہونا یہ میرے مدعا کی ثبوت ہے اور اس طرح اب واضح دلیل اور کلامات موضوعات آ کے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دکھایا لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں ہوتے تھے تو قرآن نے فرمایا اللہ اللہ کا باخن نب سکا اللہ اللہ میرے حبیب یہ کفار یہ مشکین مکہ یہ اہل کتاب یہ گمراہ لو ان کے ہدایت نہ پانے پہ ان کا سیدھے راستے پہ نہ آنے پہ آپ کو اتنا زیادہ خود کو معموم نہ کرو کہ آپ بلے جان لب ہو رہے ہیں آپ دنیا سے آپ کے روح آپ کے ہاں جی حلقون کے آ رہے ہیں کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں اس طرح آپ اتنا غمگین نہ ہو اللہ تصلاح دے رہے, فرما رہے ہیں فرمائی ووما علیہ کے للبلا آپ کا کام پہنچانا ہے بس آپ بلی کا انداز میں واضح انداز میں پہنچاؤ باقی جو ہدایت کے حل ہم ان کو ہدایت دیں گے جو ہدایت کے نہیں ہیں ان کو ہم اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے لہذا آپ اتنا غمگین نہ ہو میرا مسجد اذن کے انسانی روح نفس کو تربیت جب ہو جاتی ہے فناف اللہ بقاب اللہ اور منشدیت کے مقام پر پہنچ جاتی ہے تو ان کے اندر اللہ کے ہاں وہ ان کے اندر پھر اللہ ہی ہوتے ہیں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتے ہیں لیے وہ اللہ کے معلوم سے ان کے اندر پھر شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے جو ہدایت پر ان کو اور آ کے لے جاتے ہیں جو نیچے پہلے اسٹیج اس کو دوسرے تیسرے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جا جا رہے ہیں ان کو ہدایت کے راستے پر لگا رہے ہیں اور اس کے لیے شب و روز کوشاں ہوتے ہیں اللہ کے رگاہ میں وہ دس بے دعا ہوتے ہیں بشر کے ہدایت کے لیے محلقاتی لائے کے ہدایت کے لیے تو عزا نگرامی یہ ہوتی ہے کہ ان عظم عظیم مقامات پر پہنچنے والے لوگ تو یہ نفس کے مراحل ہیں ہاں یہ نصف و اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پہنچانے کے نام کو اس کو قیامت انفسیہ سے تعبیر کیا ہے تو آگے اس کے اقسام ان اللہ آ جائے گا قیمت افاقیہ اور انفسیہ کی وہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے آج کے بعد یہیں پر اتفاق کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں پرور دغہ رہیں اس مقدس دین کی نورانی تعلیمات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مقدس دین کے نورانی تعلیمات کو سمجھ کر ہمیں یہ سچا مسلمان بننے کی ایک الہی انسان بننے کی اسلامی معاشرہ اور قوم و ملت و مذہب کے لیے ایک مفید اور صالح فرد بننے کی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا آمين يا ربنا